قال لا جاء جاء بالالاء نقام هنا فقال کہا تکرار انتظر الان و زمان ديام الغثمه لتبادر فتره قومه اذا كانم اذننا بالقول الرسوله بصاريو ني نبي سرستر بي ذي متو شاستر بقات سماحان ني سرر بسران ني कधी परिवार इस्लाम की आला काम ने आवे सलाम dali समर माझा जवाया न दबनी बाल सरकारी जगायचा आयतमा आजबानी सहाबा बालखाना देला आलाला ला वनाकुम इल्ला हुय खानदान मी खमिलात की नी मना दे बने कलाम ياتي زمان غضب التبعين فقال يا لني جي वदाना قال انما تالفوا ضعل قال مراد بالاسلام دي حمید طالبكم اسلام سے رحم اور یہاں مشغل وقت شان بے شرم ہو یا جوہر سرغوالا قوتن دیوانا اور گڈو لول گنگوروالا قوتن دیوانا قص لاحیا بغیر جنا و سرقری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کو ہو من, من, من ابھی آپ خالی سال اللہ تعریف کی الوداعی کی حافظ پر ذکر اولاد یادو کے اور وہ قتل دوبارہ یہ ہے کہ جو ضلع قصاب نا دے ونجے کمالو قصاب سرائے باراں سارے خان لا دے کرونا گن کرنے ملا قوم تو سارے عمران کرنے دل کرنے قرار کر امام کرنے ظلی یہ کرنے زمانے ذکر ہے مولا صل اللہ سے مولا تم کرنے تو اپ کو سید اللہ ظہ وزیر حضرت السلام وजना صحابہ کے دورواخر دے سنگر سے رومی شروع سے باتندرسانی چ <سؤال> اور قرض دعو القرنین الجہان کل چگا مشہد کو من ابنه من انا تنصب علی شاطئ سبیب من جانبین ادو پتہ میں لکھی وقال ذات ذات مويت وقال قتاله حتى جاءوا على التلتين يقالوا نوحنا الجبل الذي كنا فيه قالوا اني عباد جبلين وتقدنس بجبلين حاجم اجل قال قرن بقوا حتى جاءوا النار فرادونا قدر عليه قدر وصبوا عليه قدر قدر يالو اسطا اسطا مجرد تو جنا پسند کی باب استفال ہوتا سن کی باب نہ من قلقت میں بلدھی کرنا، ایداً جزیں ج Pon cùngٰه کو چپrestrial تیکلت ہل <سؤال> کرنا، ورائطان ہیں جیسی چیز ہے کو لکактер پر عشدرت کنگل جگہ رائی salaries جبok س weed پر جوان ب mustache انelim دا جانس دطران رہم فکر سالم ہلو نعمب揺ار کم انداز ہے ایداً 60 چیزت اس کو تب numa شو فقر MG نکو جہائے نکو جہائے پرشما ہر مجراعات مذاری دا ایندا بے سبحان اللہ نے لگوے فاعل کی ہر ہر مجراے مذومی دار و زارم او نا اترم و کریمو اور کیدا مكتوبه نے لذا فتح لو نہ قبا اور ہا رانا تو میرے میں بدل جاوا گرامی پر لیر برگي چې تکقااپ مراہ ہبار سره ونا ت دکھا ا دانا م چې نئ بلک دا عملاس ہباری و تضا من آرض مثل ہو او دتا کے ن م کے زم کے ت دتاباپ کی تداد مقع مثل ہو پشان نا ہباری فشان ض کے ہموار باني انوار ک کے س سق شي ح د ح سلوں من آ۔ کہ ہمارشنم <ساو> کے سوا تر رب تھا نام سے وہ کہ ہمار مدرج مقصد دار ہے حتى سلوان تھے نہ یوشان تھے نہ مکے سو تر رب تھا ہمار مدرج مکان ہوا دریا کیا بعد پر شان اعتماد وشاند آغا صادر کر ہیدار مانی محبر مخطط وشاند آغا در کر ہیدار مانی لدی ماذا بني أدود ومرجأ؟ يبني أدود ومرجأ يبني أدود ومرجأ يبني أدود ومرجأ يبني أدود ومرجأ يبني أدود وحلق لإسباعي لبهما والذي تريه ماذا بني أدود وقال زينة بن وقل يا بي الله سلام أنه لك وفين أدود من بحراتيكو ممكن أن يقال بالنقال وقال نعم إذا أدود ذر خبص فتلح بأسال دناؤون ديش لبيع عام عذاب ردي واتقوا بأن تر لا تصيب نبیل، نبیل صلی اللہ تعالی نبی علی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رکھا اور پتہ چلا نبی علیہ اجمعین اس نے تو ذکر کرنے دے مگر تھا اس کو کرنے سے لے معقدم یہ سے سیدھا اپ کا تفصیل دے سکتا ہے ضرور اور انا کا نبی نبی کا نام ہے حمدا جب سنا بتایا نبی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ اللہ تعالی آدم اے قول بیگا وگا کا اور کہیں گے اے لگا اپنا کرنا کروایو حاصل کی نوین کماروں کا مفاد والے استعفا کر یہ تھا جنوں میں یار یہ کہ دیوازے پر ہوتے نہیں منا ہم جنات تھے تا یوم استغفر جع کو ذرہ منانا و من یذو نکے ذکر رہے کو ذرہ ضرور کو پاڑو تے دین بڑے ذکر دیتا تے تو تا یوم میں منانا بڑے دی امت نکے رہے تے سو تو کہنا کڑا ولدین اصیلانی ارجو انت کو رہاں جنات پکا بنا پکاڑا ارجو انت کو سدا رہاں جنات قرآن بابا کو لہٰ اللہ ابراہیم السلام دوست واقب ابراہیم علیہ السلام کے دائر جن ابراہیم خان امتن خان اللہ ابراہیم علیہ السلامت خیر الخان کلغمہ تبدیل محمد واضح وجدمات پاتر خیر کیرکی مدارک اللہ مسن ترین اجوال عالم فی واحدی اللہ دا طول عالم یا طول خوبی دا عالم ٹول امر جم کی, کی معلوم اب تو مقتدا گردی نہ مقتدا گردی خیر قال تن الله تعز ودل حكم الله دار متجمعه ذات الواردون واقع ابراهيم رحم السلام کی ذات نے ابن ابراہیم رحم الله ان حلیم ابو ثروی رحم بالرحم رضال رحم اشیا یعنی ابوا ولسان ابو شبيه رحم و ربی را کرے لوہ تہ شبيه تے گئی یہ ذوارذ لغا پہ لے کے یہ راجح کو اللہ ان جن کے اواخبار میں کہ ہمارا درہم ترا دین زان لوتا ہے میں شک کی یا رسول اللہ محمد اللہ علیہ وسلم اخراج بنا خاص سے سوا نبی کی مہرازی دان کے شخصوں بن رش بیٹے کی شخصوں ادرینے کی ناز اور شخص بیٹے کی ان کو معشورون فقاتن ورلن اوراتن غلن تاسو پر تکے میدان میں بہمت کی حالتundai تم کی دنیا تراوی فیبل تا. انسان دنیا کو دی حالت. اما کی. اما فیضا کری دنیا اول سر جامی ابراہیم علیہ السلام دے تجدید کے وغا حکمت بغداد کی جدروں میں اور تزار وردولے غفار وردورے جامع سیوی لاول مدد زاوہ طے کی نکے وا اننا لاکم من اصحاب یوخذو نبی یو جماعت صاحب رمضان ابا یوخذو عمر نے شاغل ذات الشمال گئی طرف تر دوران رہے کہو صحابی اسے اامی لب کسی کا اثر بھی نہیں بجے رہا سر کے ذکر اسلام راوڑ ہو بے بادن کے کفر ہو بات ذکر نظیم اسداف خواریں اور تو دین دو کفر پر دی کے جدید موجود حالت اور نبیذ دلل نے قران قائل علیہ السلام بار بھی کہ ابراہیم پت میں نے ان کو ذرا تو دیا نماز کے لا مقم نماز میں داخل میں اقول ابو فنملا فی وسمان لا توہ جو قول ابراہیم یا رب ذال شبق راشی اللہ تبارک و تعالی شریک عربی انک وعدتنی اللہ تجزی تاذوا ذوا ذو جب تو دماغ نہ سو کہ اورذ قامت تجخن اقزا اللہ والا جواب برکین اللہ ان اخبر قانون کی دو خلیر اللہ دو جرم در آبانی تا سے اقلق کرنے سے زید مانی دے قانون دے کیا گا دے دا خبر دو جلتر دیب آبانی فی اقول انی حرم تل جنت قانون قاتلی دی حکم کرے دے انہو میں شرک حرم اللہ علیہ رجان دے ماہ حرمت اللہ جنت پہ کافر باندی سی مقاور ابراہیم ماہ تحکر جلے اکلا دیر او وہاوری ذکر خفغان او حضن پاکرات مخترینے ہیں فمسلمان بانی یا ابراہیم ما تحت لیلے کو سدو کرا ست کو سلانی رسیدی فیان ضرور مبقوری دیں فیضا ہوا بزیخن مترد تخن نا سوزیں ملاو شید دہا جب لارسا بشکل دا محنوبان بکردی ذری نمت خوشید بشکل دا محنوبانی او مترد تخن قد نبانی یا گا قد ووشان قوامی نر میلو بغیر اور جب جب جزیخ ہاں کی فائدہ شہر نر میلو دیر سوالا جموہو اذیاء بیض بک زیادہ جوڑا انتو کسی پیزہ خبیر اصلی کو رہا اگر سے چاہ جاہ جاہ رہا تھا اذیاء بیضیخن جمعی اذیاء پر آنے جاہ رہا تھا بیض ہے جاہ رہا تھا فائضہ درستی قیمین ہے فائضہ بیضیخن مطرددخن ملاو شاہدہ پلفازہ میروانی دن تیسرت کے غاریب درواد گرچہ تمہارا جدید سے حساب بن نظام لے کر غاریب فراغہ تو اس نظام بن نظام امر لوہے غریز وقائد نبی رحمت مسماغراوڑے مولا حاغ ابراہیم تصور <تصالح> فرمایا ہے سب سے ابراہیم کی دی متشکل کرے دے اولاد یل شور دے سریش شیدراچے دے دے سے سامتے ان خان کی مسلاد یاد اتنا ہے کام مجھ دا تنکوان فرمانارے نهایو علی گوا دانہ لما راى لما راى الصور في البيت لنقلت امرها ثم ان النبي سنن لما قال خریلا رہ تو مقصود تو اپ کا کل واقعہ ابراہیم علیہ السلام ادھر ہاتھ دادو بسم اللہ الرحمن الرحیم یعقوب علیہ السلام واقع کیمراوی جنیدول تو شامل ہے رسا تارو لا تان حاضر اور رضیع مبارک تفوز نہ رضی خصوصین سب فامنا فاعن ما عادنا بر اسلام بر دینہ ان کو جاہر کے ورد اسلام بہتر دے. اثر شرافت مختلف مراٹھی جواہر نفی سے مردم زیادہ بھی چاکہ کم اویدار انسابر عرب چاکہ انسان نے اسے قاق مشرے چاکہ انسان نے مراتب دی جیمجدہ سنکی معادن او عید جواہر دی او مراکز جواہر دی دان گا انسابر عرب او عید علوم دی صالح برسانت او موضانیر امید اللہ عن صحیب ہم صحیب نبی علیہ ویتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویادت سنو مامل امیشامت سنو اجمائیت سنو او ب ہاتھ اگر نہ سمے تو پورا پورا رسم واضو نہیں لے لا تو پیروں کی یہ دو کہ کی 85 یہ عبرہ انداز ہے کہ زبرے کے مفصل ہاتھ اگر اور اگرین کریں لا لا اقاد ورارۃ لا لوگ مار لا سر مار کے سر یوں گزارے لا ان زمینوں تو وجود مبارک ابراہیم علیہ السلام یہ تھا نا برابر برابر جتنے نہ کرے نہ نہ نہ قادرون اوقاف پیر یہ ماذری یا تا قادرن کے جاتا ماذری کے اس مال شامل قادرون کا وقار ہوتا یا ضرورت ہوتا جتو تو شامل کا ماذ مال کا پیر ہیں ان دا کلقوارے کے بدل برکمانات جو عدت سے 200 سے راجہ ماناد اولد راجہ ماناد امامہ او کا رو او پتنے اکبر بنایا ہوگا أو محمد مت کرے <mais> مانا بھائی تاریخ محمد کلام ابراہیم صرف مدافعت ہم دام کہ یہ معنی دائی ہے کہ یہ بیماری ہے بل معنی بائی ہے کہ یہ غم کفر باندی یا وہ پائند کی بیماری ہے وَقُولُوا بَلْقَالَهُ قَبِيرُهُمْ انتصاب تھی ما تورد اسلام قبیر تا نا مقصد تا کہ دا قیدر ہوں خسرین تکر گی کہ انتصاب تشے ما لا استحقو تا بحیقہ کی نفیدان لکتر دا کار کار کھڑے گنا دی دیوار کھڑے گئرے گئرے گئرے گئرے گئ نا نبائی معاو عاوید ادا قربر فالہو کبیرهم هادا قارا بینوا وزاد یعنی وزارت اذا ادا علا جواب خلاچ علا جبارم یا جوابی راتی فاقیل لہو انہا رجل معنی ذات مناتن الناسی فاسل الیئی فزارا وانا ادا علی فبارک جدا توک دستا سا قارم ادا علی ادا دا دا دوریو ادا دا دا دوریو ادا دا دا دوریو ادا قانون با او او جائز تھا میوسی ہو مایوسی کی نکال جائزہ طا تا سارا علیہ درا علیہ توتی بنای ہو تو رفیع چلا مائیں غیبی مومن غیبی وایے کہ میں نے علم قلمی سر کے کو در السلام ہو کہ بنا یز محمد سر کی جنب لا قلم ما دخلت علیہ قلم ما نور سلام بیتا ونی وनेश مرین لما جاء اولك يتكلم يتخربشان الله به ان يتفادا قال الله فبدا كما بدا ان لم ت لم تعذب منكم ما انسان غيره شنو ماك هذا من الشيطانين لقداكم خوارج مکی سرکش سیکھی ابادر ہر مشکل اجتنا من جريان انا جلني من جيبران صعيد من المصايب انا من جريان رمضان ورا دكاتل وداي وقال الله بيعضش منو امر بقاطل ذي كريره بيحل ولا حرب اذا ووربكو ابراهيم عليه السلام اجتنا امرنا عشان امرنا من جريان اجتنا بيان اجتنا بيان برنا خطه انا تلاقوا لما ديت دي شيخ تاع الايمان السلام damia de celania o